لب لب شکایت لب پہ مت لانا وہ کر کے مبتلا بندوں, بندوں کو اپنے آزماتا, آزماتا لب لب ہے الحمدللہ للہ یہاں رب العلم تو سلام علام سجید المرسلید اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله على حبيب الله یا یا نبی اللہ نور اللہ میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے جبل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلیو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ, اللہ, اللہ صلو علی الحبید صلو صلو اللہ صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وآلہ صحابہ وآلہ وسلم مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر حاضر خدمت ہیں آج کے اس سلسلے میں بھی ہر مرتبہ کے سلسلے کی طرح ہمارے پاس کچھ ریکارڈ سوالات موجود ہیں آڈیو کی صورت میں اور اس میں ہم سے روحانی علاج پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ شاء ہم ان سوالات کے جوابات کی سعی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس سلسلے میں بہت سارے روحانی علاج ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی بہت سارے مدن پھول بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اللہ اور ساتھ ہی اولاد اور وظائف بھی سنیں گے قرآن پاک کی آیات پر مشتمل دعاؤں کی تلاوت بھی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اللہ ہم سنیں گے احادیث کریمہ میں منقول دعائیں اور اوراد انشاءاللہ شاء الرحمان وہ بھی سنیں گے قبل اس کے کہ آج کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں اور آج کے سلسلے کا پہلا سوال ہم سننے کی طرف جائیں چونکہ آج چار ذوالحجت الحرام یہ چودہ سو ہجری پاکستان کے مطابق بیان کئے جا رہے تو چار ذوالحجت الحرام یہ میزمان مہمانان رسول قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت شاہ ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی جو کہ خلیفہ خاص ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اور سیدی امیر اہل سنت دعوت برکات کی یہ پیر و مرشد ہیں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چار دلحجت الحرام چودہ سو ایک سن ہجری یہ ان کا یوم وصال ہے تو ان کے ایک مدنی پھول سے آج کے سلسلے کا انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ اس مدنی پھول کو سنتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں انشاء اللہ رحمان آپ کے یوں تو بہت سارے مدنی پھول یہ کتابوں میں موجود ہیں اور ایک وہ جو دنیا سے بے تعلقی پیدا کرنے کے لیے آپ کا مدنی پھول ہے انشاءاللہ وہ سنتے ہیں فرماتے ہیں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دنیا بہت بری چیز ہے جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور جو اس سے دور بھاگتا ہے یہ دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے تو اس مدنی پھول کو انشاءاللہ اپنے دل کے مدنی گلدسے میں بھی سجاتے ہیں اور انشاءاللہ شاء رحمان آخرت کی طرف اپنی توجہ رغبت, رغبت بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاء رحمان یوں دونوں جہاں میں سرخرویاں نصیب ہو جائیں گی ان شاء اللہ صلو حبیب آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آج کے سلسلے کی پہلی ریکارڈیڈ کال شامل کرتے میرا نام محمد اسد ہے میں آریف والا سے بات کر رہا ہوں میری بڑی باجی کو پیٹ میں درد ہے تو اس کا جو ہے نا تقریباً پچھلے ایک مہینے سے ہے تو اس کا جو ہے اس کا روحانی علاج بتائیں پلیز اسد بھائی بہاڑی سے ہمیں انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا اپنی باجی کے متعلق انہوں نے بتایا پیٹ میں درد رہتا ہے اور یہ غالباً ڈیڑھ ماہ سے یہ مرض انہیں لاحق ہے روحانی علاج انہیں بتا دیا چاہے؟ اللہ الرحمن الرحیم اسد بھائی اللہ رضح بدلّہ آپ کی باجی کو اس مرض سے نجات عطا فرمائی آمین مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب مدنی پنسورا کے باب فیضانے اور کے صفحہ نمبر دو سو اکیاون پر ہے یا عظیم یا یا عظیم جو سات مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لے انشاءاللہ عز وجل اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا انشاءاللہ عز وجل تو اسد بھائی آپ نے جو سوال ہمیں ریکارڈ کروایا تھا اس کا روحانی علاج آپ نے سماعت کر دیا ہوگا اس کو اختیار کر لیجئے ان شاء اس مرض سے چھٹکارے کی صورت بن جائے گی سلو آئلن حبیب کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے میرا نام ہاور رشید ہے میں ضلع گجرات فاروق سے بول رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو میرا پیٹ خراب رہتا ہے آٹھ سال کو روحانی علاج خاور بھائی گجرات سے کافی آرسے سے پیٹ خراب کی شکایت ہے روحانی علاج اللہ تبار و تعالی خاور بھائی کو اور منی چینل کے ناظرین میں سے جو جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے سب کو شفا قامل اجلا نصیب فرمائے آمین. دو علاج خاور بھائی کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس حوالے سے پیش کیے جائیں گے ایک تو وہی جو شیف طریقت امیر اہل سنت بھی عموماً کھانے کے جیسے مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں شہری افطاری وغیرہ کے تو اس میں امیر اہل سنت کا بھی معمول ہے اور آپ اپنے متعلقین کو بھی ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ ہر لقمے پر یا واجدو پڑھتے رہا کرے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لقمہ پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا یعنی جس لکمے پر یا واجدو پڑھا جائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی ہر بیماری دور ہوگی تو یہ جیسے ان کو شکایت ہے کہ پیٹ اکثر خراب رہتا ہے تو جو چیز بھی کھائیں جب بھی کوئی چیز کھائیں تو ہر لکمے پر یا واجد کہہ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوں گی اگر بد کی شکایت رہتی ہو تو اس سلسلے میں ابھی جو آیت کریمہ بتائی جائے گی تو یہ آیت کریمہ صورت المرسلات انتیس پارے گی آخری صورت اس کی تینتالیس اور چوالیس نمبر آیت کریما ہے آیت کلو سورت المرسلات 29 پارہ اس کی 43 اور 44 نمبر آئے یہی آیت پڑھ کر پڑھتے جائیں اور اپنے پیٹ پر یوں ہاتھ پھیر کر دم کرتے جائیں تو ان شاء اللہ تبارک کی شکایت دور ہوگی اسی طرح پیٹ جیسے خراب رہتا ہے تو جب بھی کوئی چیز کھایا کریں یا پیا کریں تو یہ آیت تک پڑھ کر اس پہ دن میں ایک دفعہ دم کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوں گی ان شاء اللہ جیسے آپ نے یہ توجہ دلائی چونکہ روحانی علاج کے سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں چننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو کھانے کے ہر رقمے پر یا واجب پڑنا تو واقعی بہت اچھی طرف توجہ دلائیں اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ جب کھانا سجتا ہے اور دسترخوان بچھا بچ, دیا جاتا ہے اور کھانا اس پر لگا دیا جاتا ہے تو پھر ایک بھوک کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر بندہ دعاؤں کی طرف اچھی اچھی نیتوں کی طرف اور کھانا کھانے کے جو دیگر آداب ہیں اس کی طرف توجہ کرتا نہیں عموماً ایسا دیکھا گیا ہے اور ظاہر ہے جو ہماری توجہ رہتی ہے وہی ہمارے بچے بھی دسترخوان پر موجود ہیں تو ہمارے گھر والے بھی موجود ہیں جوائن فیملی میں ہیں تو والدہ بھی موجود ہیں والدین بھی موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں بہنیں بھی موجود ہیں تو اب وہ اگر اس کھانے میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں دعائیں پڑھا دی جائیں چھوٹے چھوٹے لکمے لے کر کھایا جائے ہر لکمے پر یا واجیدوں کی تکرار ہو رہی ہو اور امیر عالیہ سندر کا جو انداز جس طرف آپ نے توجہ تو میں اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ امیر علیہ سننا تو یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک دو لکمے پر یا واجیدو بلند آواز سے اس لیے کہوں گا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے تو یہ اس کی عادت بنائیں ان یہ پیٹ کے مرض کا روحانی علاج بھی اس تعلق سے ہم نے سن لیا اور ساتھ ہی انشاءاللہ کھانا بھی ہمارا جو ہے وہ عبادت میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنے گا اور ان شاء اچھی اچھی نیتیں شامل رہیں گی تو یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ و مطالعہ کے کرم سے ہمیں ثواب کا ڈھیر و دھیر خزانہ اس کے ذریعے بھی ہمارے ہاتھوں آئے گا ان شاء اللہ <سلام> <و جل سلام> و جل. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ اللہ ان سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں پائیں گے ان شاء <سلام> اللہ محمد آئیے ایک اور سوال شامل کرتے الحبیب اللہ علیہ علیہ محمد میرا نام فیاض سلطان اطاری ہے بات کر رہا ہوں یہ آدر شاد فرما دیجیے کہ جو ہے حفظہ کمزور ہونے کی شرح میں کون سا غرض کیا ہے جس کا علاج عطا فرما دیجئے جزاک اللہ خیر فیض سلطان اطاری بھائی انہوں نے سوال ہمیں رپورٹ کروایا حافظہ کمزور ہونے کی صورت میں روحانی علاج اللہ تعالی ہمارے فیض سلطان و تاری بھائی کے حافظے کو مضبوط فرمائیں ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے قوت حافظہ کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد سر پر دانہ ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا پزیو پڑھیں دوبارہ سن لیجئے پانچوں نمازوں کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویجو پڑھیں کن ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھیاسی بار اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے تو ان اللہ عز و اللہ اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یاد رہے گی انشاءاللہ عزوجل سر پر سیدھا ہاتھ نا جی سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویجو جی جی پڑھنے کا ایک روحان علاج آپ نے بتایا اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ روحان علاج ہم نے سنا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے حافظے کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی آئی کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں سلو علن حبیب میرا نام سر شمس الدین ہے لیاقت لیاقتاباد سے میں بول رہا ہوں کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت بچپن سے پریشان رہتا ہوں کسی نے مجھ سے آج تک ہمدردی یا محبت نہیں کری اور میں بیمار رہتا ہوں بچپن سے اگر میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں پیسے جمع ہو گئے تو پھر بیمار ہو جاتا ہوں یا میرا کام چھوڑ جاتا نتیجہ یہ ہے کہ کئی کئی طرح تو کپڑے بھی نہیں بن پاتے کرایے پہ میں رہتا ہوں بلو اکیلا تو اس کے بعد میں جو شادی وغیرہ ہے کبھی لگتی ہے تو وہ بھی نرسری جا کے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اتنا پیسہ ہی میرے پاس نہیں ہو پایا جمع تو میں یہ سب جاننا جاتا ہوں اس کے بعد میں پڑھتا وڑھتا تو رہتا ہوں تو اس لیے مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے اس کا حل کیسے ہوگا پریشانی دور کیسے ہوگی کیا کرنا پڑے گا یہ ہمارے شمس الدین بھائی بابل مدینہ کے علاقے لیاقتآباد کا قدیبان بتایا اور ان کے سوال میں یہ چیز بھی پوشیدہ تھی کہ یہ محرومیوں کا شکار ہیں یعنی بچپن سے کوئی تسلی دینے والا نہیں کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں اور ساتھ ہی انہیں ان مسائل نے گھیر لیا ہے تو اس حوالے سے روحانی علاج شمس الدین بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل تمام پریشانیاں حل فرمائے آمین اللہ تبارک تعالی آپ کو دونوں جہاں میں خوشیاں آتا فرمائے آمین یہ بات یاد رکھیے کہ ہمت تو ہرگز نہیں ہارنی چاہیے جیسے بھی پریشانیاں جیسے بھی تکالیف آئیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مردانہ واد حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تنہا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گور غریباں سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی والد مشکلات اللہ مجھا سے گھبرانا نہیں چاہیے جب اللہ از وجل ہمارا مالک و مولا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے پر ہے تو کیسی ہی مصیبت کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ یوں کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یاد رکھیے کہ بس اوقات یافتیں مصیبتیں تکالیف پریشانیاں مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ بروز قیامت اہل بلا یعنی جو دنیا میں پریشان رہے تنگ دستیوں کا شکار رہے گھریلو پریشانیاں گبراہ، ٹینشن دشمنوں کی دشمنی شادی میں رکاوٹ کاروبار میں رکاوٹ جادو آ اولاد کی نافرمانیاں الغرض اس طرح طرح کی تکالیف میں دنیا میں جو مبتلا رہے ایسے لوگوں میں بروز قیامت جب اجر تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو ایسے وقت میں وہ لوگ بڑے افسوس ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوگا جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت پایا بہت زیادہ آتائش پائی بہت زیادہ آرام کی زندگی پائی وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اور بس کسی طرح آج ہمیں بھی یہ سوا مل جاتا جو آج مصیبت زدگان کو پریشان حالوں کو مل رہا اللہ ہے تو آپ سے اگر کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تو کوئی پرواہ نہ کیجیے بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے الحمدللہ تبارک اعتبار کو اس ماحول میں ہزاروں آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو سینے سے لگانے کے لیے جن کی آنکھیں فرش راہ آپ کی منتظر ہوں گی جب آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اپنے سارے غم بھول جائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کی جو ہے تبلیغ میں آپ بھی مصروف ہو جائیں گے تو آپ کے جو دنیاوی غم ہیں پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی اس معاشرے کے دخیاروں اور غم کے باروں کی غمخاری کے مقدس جذبے سے سرشار ہو کر خیر خواہ امت کے جذبے سے آپ خیر خاہی امت میں مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو انہوں نے اپنی شمس الدین بھائی نے پریشانیوں کا بیان کیا ہے ان کے لیے چند اورات بھی پیش خدمت ہیں مکتبات المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنچ سورا کے باب فیضان اورات کے صفحہ دو پر ہے یا رحیم, یا رحیم یا رحیم یا رحیم جو کوئی ہر روز پانچ سو بار پڑھے گا ان اللہ تبارک و تعالی دولت مند بھی ہو جائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی جیسے انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی مطلب ہمدردی کرنے والا نہیں ہے شروع سے ہی معرومیوں کا شکار رہے ہیں اور غربت کا بھی انہوں نے ذکر کیا تو یہ ایسا وظیفہ کہ دونوں ان کے مسائل کا حل ہے اسی طریقے سے اسی باب فید یعنی فیضان اورات کے ہی صفحہ دو سو انچاس پر ہے کہ یا معزو یا معزو یا معیصو جو کوئی بعد نماز عشاء شب جمعہ یعنی جمعرات و اجتماع کی اپنی رات ہے تو شب جمعہ بعد نماز عشاء ایک سو چالیس بار پڑھے تو مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت بڑھے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت یعنی اس کا روب اور دبدبا بیٹھ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ <تصفح> یا ہائ اسی طریقے سے یا ہائو یا ہائ جو کوئی بیمار ہو پریشان حال ہو اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وہ صحت پائے گا اور پریشانی دور ہوگی اس کے علاوہ شادی میں بھی انہوں نے کہا کہ رکاوٹ ہے شادی بھی نہیں ہو رہی جہاں اور مسائل ہیں اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی جلد آپ کو پابندیں سنت نیک رشتہ نصیب ہو جائے اس کے لیے ایک ورد پیش خدمت ہے کہ سورہ اخلاص پلّہ حد یہ روزانہ اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک یہ رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک سوتے وقت پڑے اور اس کے بعد صرف شادی کے لیے ہی دعا کر کے سو جائیں نیت یہ ہو کہ ان تبارک و تعالی شادی میں ہر طرح کی خلاف سنت اور نجائز رسوم بشمول فلموں ڈراموں گانوں باجو اور تصاویر وغیرہ سے بچوں گا اس عمل کی مدت یعنی سورہ اخلاص والا جو عمل ہے اس کی مدت نوے دن ہے اس دوران اگرچہ رشتہ آ جائے منگنی ہو جائے شادی طے ہو جائے لیکن یہ عمل آپ نے نوے دن تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ یہ تو اسلامی بھائی تھے جنہوں نے اپنا سوال ریکارڈ کروایا بعض والدین کی پریشان دیتے ہیں بچیوں کے رشتے نہیں آتے تو کیا اسلامی بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں جی ہاں اسلامی بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں لیکن اس میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ چونکہ باری کے دنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جب سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کا پہلا لفظ لفظ کل یہ ہٹا دیں گے یعنی قل ہو اللہ واحد کی جگہ ہو اللہ واہد سے شروع کریں گے اور یہ نیت جو ہے یہ ورد پڑھنے کی ہوگی قرآن پڑھنے کی نہ ہوگی ان شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ابتدا میں جو ترغیبی کلمات اور ترغیبی جملے ہم نے سنے واقعی اہل بلا اور ہیں مسلمان تو وہ ابھی تو بلا میں مبتلا نظر آتے ہیں ابھی تو پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں اور بڑی محروبی ہوتی ہوگی اور کوئی جیسے انہوں نے کہا کوئی ہمدردی کہ دو بول بولنے والا نہیں کوئی تسلی دینے والا نہیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے تو ابھی تو یہ بلائیں آفتیں مصیبتیں نظر آ رہی ہیں اور بظاہر دنیا میں یہ ساری آفتیں بلائیں جو ہیں اگر مسلمان ہے بندہ تو پھر یہ ساری تکلیفیں جو ہیں اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں تو صبر کریں اور واقعی یہ تو کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا سلسلہ روحانی علاج کا ہے تو اس پر تو یعنی ایک پورا الگ سے موضوع ہے کہ ایک ایسا طبقہ اس وقت معاشرے میں موجود ہے کہ جو یوں اپنے کہیں بھی بات محرومیاں اور لیتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی مطلب ہاتھ نہیں ملاتا مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یوں محرومیوں کو اپنے اپنے اوپر اور لیتے ہیں تو ہر طرح کی محرومیوں سے اپنا پیچھا چھڑائیے آپ تو مسلمان ہیں آپ محروم نہیں ہیں آپ اللہ و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں اللہ کے رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں آپ تو یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں آپ محروم کہاں سے ہو سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے میٹھے مدینے کے صدقے ہر قسم کی محرومیوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں عافیتیں اور خیر اور سلامتی ہمارا مقدر فرمائیں امین بجاہن نبی جن امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ایک اور سوال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارض ہے کہ جو آپ نے روحانی علاج بتایا تھا کہ خانسے اور بغلم کے لیے وہ یہ بتا دیں وہ جو بدام تین عد اور بیس ہزار عدد گراخ کشمش یعنی وہ کس طرح یعنی کہ کھانی ہے مرتبہ دام کر کے وہ کس طرح کھانی ہے آپ یہ بتا دیں کہ کہانی ہے پہلے کھانی ہے یہ بعد میں کھانا مہربانی شکریہ غلام یاسین بھائی ہمارا سلسلہ روحانی علاج دیکھتے ہیں الحمدللہ اور انہوں نے کھانسی کے علاج کے تعلق سے پوچھا کہ کسی سلسلے میں بتایا گیا ہوگا تو وہ علاج ایک مرتبہ پھر سننا چاہتے ہیں تو بتا دیا جائے انشاءاللہ شاء اللہ مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ رسالم گھریلو علاج جو کہ شیخ طریقت امیرا علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الاس اطار فادری رضا وجہ دامد براقاتم منالیہ کا تحریر کرتا ہے اس میں پرہیز میں آدھا علاج ہے کہ اٹھارہ حروف کی نسبت سے کھانسی کے اٹھارہ علاج موجود ہیں اس کا علاج نمبر اٹھارہ جو پہلے بھی ہمارے اس روحانی سلسلے میں پیش کیا گیا تھا ان شاء اللہ زبردست دوبارہ پیچھے خدمت ہے روزانہ کشمش یعنی خشک چھوٹے انگور خشک چھوٹے انگور جس کو پنجابی میں سوگی کہتے ہیں خشک چھوٹے انگور جس کو پنجابی میں سوگی بھی کہتے ہیں کہ چالیس دانے اگر موافق آتے ہوں تو دگنے کرنے میں بھی حرض نہیں اور تین عدد بادام لے کر اس پر گیارہ بار درد پاک پڑ کر دم کر کے کھا لیجیے اس کے اوپر دو گھنٹے تک پانی نہ پیے چالیس دانے خشک چھوٹے انگور جس کو پنجابی میں سوگی بولتے ہیں وہ اور تین عدد بادام اس پر گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے دم کر کے اس کو کھا لینا ہے اور پھر اس کے اوپر دو گھنٹے تک پانی بھی نہیں پینا ان شاء اللہ کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا بلغم نکلے گا اور مزید انشاءاللہ انشا اللہ نہیں بنے گا اگر ضرورت ضرورت ہو تو کشمش کی تعداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے اسی طرح اگر بہت چھوٹے بچے ہیں جن کو اس طرح کی کھانسی یا بلغم کا مسئلہ درپیش ہے تو ان کے لیے حسف ضرورت یہ مقدار کم بھی کی جا سکتی ہے اس کو تا حصول شفا جاری رکھیں عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے تاہم رات سونے سے پہلے کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے سر میرا نام محمد انصر ہے اور میں ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی سے بات کر رہا ہوں سر پہلے ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہوتا تھا یعنی جنرل اسٹور تھا گندم بھی خریدتے تھے اور کپاس کا کاروبار بھی کرتے تھے اور حال ہی میں تقریباً 2004 میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانے کے بعد ہمارا سارا کاروبار جو ہے ختم ہو گیا ہے اور دکان بھی ختم ہو گئی ہے جو کاروبار کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے سوال تھا سر اور یہی میرے لیے دعا کرنا انصر بھائی مظفر گڑھ سے ایک کاروبار ختم ہو گیا ہے ایک تو روحانی علاج اور ساتھ ہی دعا کی بھی التجا کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی ان کے دادا جان مرحوم کو گری کی رحمت فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالی ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے آمین انصر بھائی اولن تو یہ کہ بساؤقات ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس طرح کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ بسا جیسے کوئی انہوں نے بھی کہا کہ دادا جی فوت ہوئے میں نہیں کہتا کہ ان کا ہو سکتا ہے اس کا ذہن ہو ایسا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذہن بناتے ہیں کہ گھر میں سے کوئی فلاں جیسے اس کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد اتفاق اس کے بعد کاروبار تھوڑا ڈاؤن ہو گیا تو ہم ذہن بناتے ہیں شاید مطلب کسی نے اب کوئی جادو وغیرہ کر دیا کہ وہ بھی گیا ساتھ یہ بھی یہ بھی یہ بھی دو تین پریشانیاں اکٹھی آ گئی ہیں شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا یا کوئی مسائل ایسے ہو گئے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبار ان کی برکت سے وہ کوئی نیک بندے ہوں پرہیزگار ہوں نوازی ہوں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رسک میں وسعت دی ہو اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اب ہماری بد آمالیوں کی وجہ سے بس اوقات رسک میں تنگی جو ہے نماز میں سستی کی وجہ سے بھی آتی ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور نماز نہ پڑھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے رزق میں وہ ہو اور جیسے وہ گئے تو اب ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں تو اس کی مطلب جو ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رزق میں تنگی ہو بہرحال نماز کی پابندی تو ہر عمل کے لیے یہ ضروری ہی ہے ویسے ہی ضروری ہر مسلمان کے لیے تو عمل بھی بتایا جائے تو یہ فائدہ بھی تب ہی دے گا جب نماز کی پابندی رہے گی کاروباری پریشانی کے حل کے لیے اسما الحسنہ سے چند اور آج آپ کو پیش خدمت ہیں یا مالکو یا مالکو یا مالیک نوے بار نائنٹی ٹائم روزانہ جو نادار پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و غربت سے نجات پا کر مالدار ہو جائے گا اسی طرح یا مالک الملک یا مالک ملک یا مالک الملک جو اس کی کثرت کرتا رہے انشاء اللہ تبارک و تعالی وہ بھی خوشحال ہوگا یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام اس کی کثرت کرنے والا بھی خوش نصیب ہوگا اس کے ساتھ جو دعا کی جائے یعنی یہ پڑھ کر کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور جو دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جائز دعا قبول ہوگی یا رضاک یا رضاکو یا رضاک فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان اکتالیس دن تک پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والا دولت مند ہو جائے گا بھی اور آج کیجیے ان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار جو ہے دوبارہ سے اس کے حالات میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ شاء صلو حبیب آئیے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا برائے مہربانی کیوںکہ روحانی علاج متاثر نہ جائے اور آج سے یہ میری گزارش ہے سلسلہ روحانی علاج کو دوپہر وقت تبدیل کر دیں دوپہر کے وقت ہونا چاہیے اچھا یہ انہوں نے ایک تو ہمیں سوال بھی ریکارڈ کروایا ساتھ ہی ہمیں ایک مشورہ بھی دیا ہے تو وہ سوال کا تو روحانی علاج انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا اللہ ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے واقعات آج کل کے اس پرفتن دور میں یہ شکایت کہ نماز میں عبادت میں دل نہ لگنا بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خزو کی دولت سے سرفراز فرمائیں روحانی علاج سننے سے پہلے اس کا عملی علاج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ رضبد سلسلے کے بعد بھی اپنی زندگی میں بھی اس کی انشاءاللہ شاء اللہ برکتیں پائیں گے امام نووی الر رحمت اللہ القوی نے اپنی اربائن نوویہ میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے جس کا نام حدیث جبرائیل اعلی نبی نا و علیہ صدلام ہے حدیث بہت طویل ہے مگر اس کے ایک حصے کا مضمون جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کچھ یوں ہے فرماتے ہیں تحریف ہماتے ہیں کہ تو اللہ تو اللہ عز کی عبادت ایسے کر تو اللہ عزہ وجاللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ تصور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ پھر غور سے سنیے تو اللہ عزم کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ تصور قائم کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے جو خوش نصیب کم از کم یہ تصور زمانے میں کامیاب ہو جائے کہ اللہ عزم وجاللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادتوں میں خوشو و اور رقت کا کیا عالم ہوگا اسے قیام میں رکو میں سجود میں کیسی لذت کیسا کیف کیسا ضرور ملتا ہوگا تلاوت قرآن مجید میں اسے کیسی روحانی لذت ملتی ہوگی روزوں میں کیسا لطف آتا ہوگا ذکر ذکر ذکر اللہ عز و میں مناجات میں کیسی ایک پرکیف کیفیت بنتی ہوگی دعاؤں میں محویت کا اس کا کیا عالم ہوگا اللہ حکبر ہمارے پیارے آقا رحمت والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم اور صحاب اکرام علی الردوان اور بزرگان دین رحیم اللہ وسلام کے حوالے سے بھی ہم اس حوالے سے کچھ مختصر سنتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی ان کا عالم کیا ہوتا تھا چناتے امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابیدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہی ہم آپ کو پہچانتے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی شناب علیہ صلاحت و السلام کے متعلق کچھ یوں ملتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے دل کی دھڑکن دو میل کے فاصلے سے سنی جاتی تھی آپ کے دل کی دھڑکن دو میل کے فاصلے سنی جاتی تھی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ کے خوش و حضو کا یہ عالم تھا امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وجہہ ال ان کے بارے میں کچھ یوں ملتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کب کپاہر تاری ہو جاتی پوچھا جاتا کہ آپ کو یہ کیا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نشا فرماتے اس امانت کو اس امانت کا وقت تو آ گیا ہے جسے اللہ تعالی نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کسی جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ٹانگ میں تیر پے ہو گیا سابق کرام علیم الردوان جب نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید تکلیف کے باعث مزید نکالنے کی ہمت نہ کر پاتے پھر سابق کرام علیم الردوان میں یہ طے آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوں گے تو ان کی ٹانگ مبارک سے تیر نکال لیں گے ایسا ہی کیا گیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر نکال لیا گیا اور آپ کے خوش و حضو آپ کے نماز میں محویت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو خبر تک نہ ہوئی اور تیر نکال لیا گیا ایسی خوش و حضو کی آپ کی حالت ہوتی تھی اور ایسا خوف خدا اور ایسی محویت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے مشہور تابعی بزرگ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق بھی بہت پیارا یہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا وہ بھی سنتے چلیے لکھتے ہیں کہ ان سے ان کی نماز کا حال دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے کچھ یوں اشار فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں پھر اس مقام پر آتا ہوں جہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر تمام اعضاء کو حالت اطمینان میں لے آتا ہوں پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کابت اللہ شریف کو اپنے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ اپنا تصور بتا رہے ہیں کہ ان کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح نماز کا آغاز فرماتے تھے آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی فرماتے ہیں پولے سے رات کو قدموں تلے جنت کو دائیں طرف جہنم کو بائیں طرف اور ملک الموت حضرت اضرائیل علیہ صلاح و السلام کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ترتیل کے ساتھ قراءت کرتا ہوں پھر آجری کے ساتھ رکوع اور خشوع کے ساتھ سجود ادا کرتا ہوں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں پھر بھی یہ نہیں جانتا کہ میری نماز بارگاہی ادا ہی و وجلّہ میں مقبول ہوئی یا نہیں فرماتے ہیں پھر بھی اتنا زیادہ اہتمام کرنے کے باوجود اتنے خوف خدا اتنے خوش و حضو کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میری نماز بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نمازوں میں اور دیگر عبادات میں دل لگ جائے ہمیں خوش و حضول نصیب ہو جائے ہمارا دل لگ جائے اس کے لیے انشاءاللہ شاء کچھ روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے توجہ سے سماعت فرما لیجیے انشاءاللہ شاء عمل کرنے کی صورت میں اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ شاء یا محصی یا محصی یا محصی سی سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ پڑھ لیا کریں یا محصی سینے پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ پڑھ ڈیا کریں انشاءاللہ شا اللہ عبادت میں دل لگ جائے گا اس کے علاوہ یا باعث ایک اور روحانی علاج بھی ہے یا باعث یا باعث عبادت میں دل لگ جائے اس کے لیے یہ وظیفہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت سو مرتبہ ہنڈریڈ ٹائمز سو مرتبہ پڑھ لیجئے ان شاء اللہ رسد اس وظیفے کی برکت سے بھی اللہ رض وجاللہ نے چاہا تو عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا بہت اچھی معلومات آپ نے دی کہ ایک تو امنی علاج سیکھنے کی طرف توجہ دلائی اور ساتھ ہی روحانی علاج بھی بتا دیئے اور سیدنا خاتم اسم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ سنایا اس میں وہ بات آپ کی کہ جو نماز پڑھتا ہوں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز واقعہ یہ تصور جم جائے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور جم جائے اور پھر یکسوئی بھی ہو اہتمام بھی ہو اور توجہ بھی ہو تو پھر کیوں نماز میں دل نہیں لگے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب کرے صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد آئیے شامل کرتے ہیں صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد میرا نام وقار احمد ہے میں محمد پورا مکہ ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا اور میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا اور اب میں داخلہ ہوں <سؤال> لیکن وہ داخلہ کوئی نہ کوئی وجہ بن چک جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں وقار احمد بھائی کوئی کام پورا نہیں ہوتا یہ انہوں نے سوال کے خلاف یہ ریکارڈ کروایا اس کا رخان علاج بتا دیجیے مکتوۃ المدینہ کی مطبوبہ مدنی پنج سورا سے چند اور ان کے لیے پیش خدمت ہیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس بھی جائز کام کے لیے کریں گے وہ پورا ہو جائے گا شاء اللہ یا مخیرو یا مخیرو یا مخیرو سو بار روزانہ پڑھنے والے کے انشاءاللہ تبارک و تبار سب کام پورے ہوں گے اس سے مراد بات جائز کام ہی ہے اسی طریقے سے یا نافی یا نافی یا نافی بیس مرتبہ جس بھی جائز کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے گا انشاءاللہ و تبارک و تعالی وہ کام اس پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا اسی طریقے سے بدھ کے دن کے بارے میں آتا ہے بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ جو کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے تو اپنے ہارنے کو جائز کام کے حوالے سے یہ مطلب کوشش کیا کریں کہ اگر ممکن ہو بند پڑے تو اس کو جو ہے بدھ سے شروع کیا جائے بعض اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس طرح کا آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ایک سال بھی بدھ کا انتظار کرنا پڑے تو میں اس کو بدھ والے دن ہی شروع کروں گا تو اس لیے یہ بھی ایک کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہے کہ بدھ والے دن کام شروع کیا جائے اسی طریقے سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کی ویسے ہی گفتگو کا جو انداز ہونا چاہیے کہ جب بھی آئندہ کی کوئی بات کرے تو ان کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دیکھے ماشاء کہے اور اسی طریقے سے مطلب کوئی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ کہے اور مطلب ہمارا یہ عام گفتگو میں بھی یہ ہونا چاہیے تو آپ بھی جب بھی کوئی کام آئندہ کا کوئی بھی کام کرنے والے ہوں یا اظہار کریں اس کا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیک جائز کام سے پہلے انشاءاللہ شاء کہہ لیا کریں تو انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی آپ کے انشاءاللہ کہنے سے اس میں برکت داخل ہو جائے گی اور وہ کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا جو مشکلات جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ تبارک و آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ عز وجل آئیے ایک اور ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں حبیب تعالی تعالی تعالی صلو محمد صلو اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر برکاتو صلو میں عبد الغفار بات کر رہا ہوں پنجاب سے ضلع اخاڑہ تحصیل دال پور سے میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً چار ماہ ہے اس کا جگر اور پیلی بڑھ رہی ہے بہت دوائی لی ہے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک دو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے پیٹ اس کا نا فل رہا ہے پھول رہا برائے مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ اللہ حضرت ان کا سوال آپ نے سنا روحانی علاج نے بتا دیجئے اللہ آپ کی بھتیجی کو جلد شفا و تندرستی عطا طافرمائش آمین, آمین. آمین روحانی علاج پیش خدمت ہے توجہ سے سن لیجئے ہو سکے تو لکھ بھی دیجیے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ فائدہ ہوگا پارہ دو سورہ بقرہ پارہ دو سورہ بقرہ پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 178 آیت نمبر 178 آیت نمبر 178 اس آیت کو لے کر جو بھی انشاءاللہ شاء اللہ رضبد آپ کو پڑھ کر سنائی جائے گی اس آیت کو لکھ کر جگہ باندھیں آیت کو لکھ کر دلی کی جگہ باندھیے آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ورحمہ آیت مبارکہ دوبارہ سماج فرما لیجئے را لا تخم مر رب بیکم و رقشما را لا مزید بھی مدنی پائن سورا میں باب تلاوت باب فیضان تلاوت میں جنتی زیور کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ رحمان کو لکھ کر اور دھو کر تلی کی بیماری جس کو ہو اس مریض کو پلایا جائے تو یہ اس کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ سورہ رحمان کو لکھ کر اور پلایا جائے یہ آپ نے نشاط فرمایا تو مدنی چینل کے ناظرین کو سورہ رحمان شریف کے لکھنے کا بھی اور پینے کا طریقہ بھی اگر معلوم ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ اس کا طریقہ کار بھی پیش خدمت ہے کوئی سا بھی مارکر یا پوائنٹر لے کر اس کی جو ریفل ہوتی ہے جس کے اندر انک ہوتی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیجیے یہاں تک کہ اس میں سے کیمیکل والی انک کا اثر بالکل ختم ہو جائے جاتا رہے صاف ہو جائے اور اس کو اچھی طرح خشک کر لیجئے پھر زعفران کی روشنائی یا پھر زردے کے رنگ کی روشنائی یہ اس میں ریفیل میں ڈال دیجئے جو آپ نے دھو کر صاف کر لی اس لیڈ میں اب یہ زعفران کی روشنائی یا پھر زردے کے رنگ کی روشنائی اس میں بھر دیجئے اور کسی تھال یا تشت میں باوضو با سورہ رحمان مکمل پرانے پاک سے دے کر دے کر لکھیں تاکہ غلطی وغیرہ آراب وغیرہ میں جیسے لکھنے میں حروف میں غلطی نہ ہو مکمل سورہ رحمان لکھ لیجئے یا لکھوا لیجئے اس میں زیر زبر پیش یہ نہ بھی لگایا جائے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں لگانے کی حاجت نہیں البتہ جب آیا مبارکہ آپ لکھیں گے پوری سورہ رحمان لکھی جائے گی اس کی ہر آیت میں یہ لازمی آپ توجہ رکھیں کہ جو آیت لکھیں تو اس میں جیسے ایسا حرف آ جائے کہ جس میں اس کا منہ کھلا ہوا رکھنا چاہیے جیسے واؤ ہے میم ہے قوف دو نقطوں والا قلم والا قاف ہوتا ہے وہ اس کا دائرہ کھلا رکھا جائے میم ہے واو ہے اسی طرح فا ہے سعود ہے وود ہے ت ہے وا ہے یہ حروف جو ہے تو ان کا جو دائرہ ہے اس کو کھلا رکھا جائے بند نہ کیا جائے یہ احتیاط ضرور رکھیے جب آپ لکھ چکے ہیں یا آپ کو لکھ کر دے دی جائے تو اس میں پانی ڈال دیں اور اس کو حل کر کے جو آپ کی جیسے بھتیجی ہے تو بھتیجی کو پلا دیجئے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو اگر خدا ناسا اس بیماری میں مبتلا اگر کوئی ان کے گھر میں مریض ہو تو اس کو پلا دیا جائے اللہ عزم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء اللہ جلد شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر زردے کی روشنائیں آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کی ترکیب کی اگر اس کی ترکیب نہ بنتی ہو تو کیا اب اس عمل کی اجازت نہیں یا اس کا کوئی اور طریقہ بھی بہتر تو یہی ہے کہ اسی طریقے سے جو زعفران کی روشنائی ہے یا زردے کے رنگ کی روشنا ہے اس سے لکھا جائے بہت بہتر ہے لیکن اگر بل یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ عمل کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو کسی بھی پوائنٹر سے یا مارکر سے لکھا جا سکتا ہے لکھ کر اس کو پلایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اصل میں پوائنٹر یا مارکر سے لکھنے کی منع کرنے کی جو اصل وجہ ہے اس, میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان میں ریفل ہوتی ہے ریفل میں جو انک ڈالی جاتی ہے وہ اس میں کیمیکل شامل ہوتا ہے اس کیمیکل کو استعمال نہ کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے کیونکہ اس کے طبی طور پہ نقصانات ہیں اس کیمیکل کے تو اس وجہ سے اس کو ان کو منع کیا ہے کہ ورنہ پوائنٹر سے یا مارکر وغیرہ سے لکھنے میں حرج نہیں اگر یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں تو کسی بھی پوائنٹر سے یا مارکر سے لکھنے کی ترقی بنائی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ تو اچھا ہوا ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملی روحانی علاج کے سلسلے میں ہی کہ جو زعفران یا زردے کی روشنائی سے لکھنے کی بات ہوتی ہے تو یہ کوئی خاص عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ چونکہ پوائنٹر میں طبی نقصانات کی وجہ سے جو ہے اسے روکا جاتا ہے اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کسی بھی کلر سے لکھا جا سکتا ہے جزاک اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں میرا بھائی ہے سیف اللہ دبئی میں کام کرتا ہے تو تنہا کام ہے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے اس اس کا دل دل نہیں لگ لگ رہا کوئی کوئی سا بتائیں اس کو دل لگ جائے پریشانی جو دور ہو جائے تو اور تنخواہ میں کمی نہ آئے ات... امجد بھائی پاک پتن شریف سے اپنے بھائی کے متعلق سوال ریکارڈ کروایا کہ دبئی میں کام کرتے ہیں اور کام میں دل نہیں لگتا تنخواہ بھی کم ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کام میں دل نہ لگے تو اس کے لیے جن کے نہیں لگتا ان کا دل لگ جائے تو اس کے لیے چند اور رات پیش خدمت ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ کام یہ ورد جو ہے اسی کام کے لیے ہے جس کا کام جائز ہے جائز کام کرتے ہیں اب اس میں دل نہیں لگتا تو جو ورد بتائے جائیں گے یہ عمل کریں ان اللہ تبارک و کام میں دل لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاؤلی وقوع تھی اللہ الا المحی من العصیز الجبار المتقبر پھر سن لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحاء وکوطلاَََََََََہ اللہ المحي من الزيز الجبار المتكبر <سؤال> یہ سو دفعہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک ایک ایک دفعہ پڑھ لیں انشاء تبارک و تعالی کام میں دل لگے گا اور جو آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے کہ آمدنی بڑھنے لگى تنخواہ بہت کم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے حل ہو جائے گا یہی وظیفہ پڑھنے سے سو دفعہ روزانہ پڑھیں اولواقد رود پاک اس کے علاوہ بھی آمدنی میں رزق حلال میں برکت کے بہت سے ذریعے ہیں جن میں سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ مدنی پنچ سورا کے باب فیضان تلاوت سے سورہ واقعہ کے جو فضائل ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ یقیناً جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے فضائل آئیں گے بہت سے اس کے ایسے جو برکات لکھی ہوئی ہیں کہ جو رزق حلال میں ایک وسعت کا ذریعہ بنتی ہیں تو آئیے ان میں سے چند ایک ہم بھی سنتے ہیں چنانچہ قرآن مجید کی مشہور تفسیر تفسیر روح المعانی کی جلد سات صفحہ 183 کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پانچ سورہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے حضرت سعینہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے شاد فرمایا تمنگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ ایک اور ایمان افروز روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سینہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے حضرت سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے ارض کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑا کریں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات صورت الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا اسی طرح مشکات المسابح جل ایک صفح چار سو نو کے حوالے سے ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا ان اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس سورت کو یعنی سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھا کرو لہذا روزانہ بعد نماز مغرب صورت الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے ان اللہ تبارک و تعالیٰ بار قرض سے بھی خلاصی ملے گی اور بقدر کفایت اور بابرکت رزق حلال حاصل ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے آج کے سلسلے میں بھی ہم نے بہت سارے ریکارڈ سوال یہ سنے اور اس کے جوابات بھی سننے کی کوشش کی بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں چننے کی سعادت حاصل ہوئی ساتھ ہی مرتبہ کی طرح آج بھی اپنے اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ہم اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے, مجھے اپنی, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے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 میں ریکٹ کرنے کے لیے ہمارا نمبر یہ نوٹ کر لیجئے اسکرین پر بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس کو ملاضہ کریں گے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو, سکس ٹو سکس اسکرین پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نوٹ کر لیجئے ساتھ ہی ڈبل بارہ گھنٹے دارالفتاح کی جو سروس ہے دعوت اسلامی کا ایک یہ امتیاز ہے کہ یہ خاصہ ہے اس کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے ڈبل زیرو نائن ڈبل ہمارا پوسٹل ایڈریس وہ بھی نوٹ کر لیجیے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان ویب ایڈریس www.tawateislami.net مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے دونوں جہاں میں عافیتیں ہمارا مقدر فرمائے عام بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََََ وسلم علی الحبیب اللہ علیہ وسلم میں